اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانی اور بہت کچھ محمد روایتی نسیب رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربان الجين ولكن كونوا ربان الجين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة سورہ عمران کی آیت نمبر اناسی سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ماکان علی بشرہ اللہ الکتاب اب الحکم و نبوا ایسا انسان جسے اللہ نے کتاب دی ہو اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے ثم للناس كونوا عبادا تم من یقول عباد کہ وہ یہ بات کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ ولیکن كونوا ربا بلکہ وہ تو یوں کہے گا کہ تم سب رب والے بن جاؤ دما کن تم تو المول وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اس لیے کہ تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور کتاب پڑھتے بھی ہو اس اعتقریمہ کی تفصیل بیان کرنے سے قبل یہ بتانا مناسب ہے اور یہ بڑی مفید بات ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے الفوز القبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کے تین مقاصد ہیں قرآن کریم کے نازل کرنے کا پہلا مقصد ہے تہذیب و البشر انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا ان کی صفائی کرنا ان کی تہذیب کرنا انسان کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکالنا کفر کی گندگی شرک کی گندگی منافقت کی گندگی برے اخلاق کی گندگی اس کو نفوس سے اور دلوں سے نکالنا اور اسی کا نام ہے تزکیا پاک کر دینا انبیاء کرام علیم السلام دنیا میں جو تشریف لائے تو دنیا میں ان کے آنے کا ایک بڑا مقصد وہ تزکیہ نفوس بھی تھا نفوس کو پاک کرنا ظاہر ہے کہ یہ تزکیہ خالص اسلامی اصطلاح ہے یہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کپڑے کو صاف کرنا جگہ کو صاف کرنا جسم کو صاف کرنا یہ تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے لیکن دلوں کو صاف کرنا دلوں کو پاک کرنا دلوں کا تزکیا کرنا یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی حالانکہ انبیاء کے رام علی مسلام کے دنیا میں آنے کا بڑا مقصد یہی تھا انبیاء کی محنت دلوں پر ہوتی ہے اور جب دل صاف ہو جائیں اور دل پاک ہو جائے اور دل بدل جائیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے پھر نظریں بھی بدل جاتی ہیں پھر کان بھی بدل جاتے ہیں پھر سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے پورے کا پورا انسان بدل جاتا ہے ماحول بدل جاتا ہے معاشرہ بدل جاتا ہے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت ہوئی تھی ان کے دل بدلے ان کے جسم بدل گئے اور جسم بدلے گھر بدل گئے گھر بدلے تو معاشرہ بدل گیا معاشرہ بدل گیا پورا ملک بدل گیا تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا پہلا مقصد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تہذیب نفوصل بشر انسانوں کے نفوس کو پاک کرنا صاف کرنا مہذب کرنا مذکہ کرنا قرآن کریم کے نازل کرنے کا دوسرا مقصد ہے دم غل عقائد الباطلا جو باطل عقائد ہیں ان کو جڑ سے اکھیڑ دینا تو بہت سے باطل عقائد اور نظریات تھے قرآن نے ان کی تردید کر دی اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں نبوت کے بارے میں غلط قسم کے عقائد اور خیالات دنیا میں رائج تھے قرآن نے ان کی تردید کی اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا تیسرا مقصد ہے نفی الاعمال الفاصدہ فاصد برے اور خراب اعمال کی نفی کرنا یہ تین مقاصد ہیں یہ تینوں مقاصد کل بھی تھے قرآن کے پیش نظر اور یہ تینوں مقاصد آج بھی ہیں قرآن کے پیش نظر ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے قرآن کل بھی مؤثر تھا اور ان تینوں مقاصد کے حصول کے لیے آج بھی قرآن مؤثر ہے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے نفوس کو پاک صاف کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے شفا رحمت المکمین ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے شفا دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے بے شک جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم سے کیا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کے نظول کا اصل مقصد دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے تو کل بھی یہ نسخہ مؤثر تھا امراض قلوب کے لیے اور آج بھی یہ نسخہ مؤثر ہے امراض قلوب کے لیے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تزکیہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے تزکیہ قلب تھی دل کی صفائی کوئی حد نہیں ایسے بھی ہیں جن کے دل کا تز ہوا پانچ فیصد ایسے بھی ہیں نبے فیصد دس فیصد ایسے بھی ہیں بیس فیصد پچاس فیصد تز ہوا ہاں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام نام علیم السلام ایسے تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کا سو فیصد تزکیہ کر دیا اور تزکیے کے اعتبار سے اگر نمبر دیے جائیں تو یقینی طور پر کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ قلوب کے تزکی قلب کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز تھے پھر یہ جو باطل عقائد ہیں یہ دن بدن پیدا ہوتے رہتے ہیں باطل عقائد باطل نظریات اور باطل خیالات اور باطل شبہات مشرقین مکہ کے کچھ اور قسم کے تھے اور آج جس جدید جاہلیت کا ہمیں سامنا ہے مغربی تہذیب مغربی تمدن مغربی ثقافت مغربی فلسفہ اور مغربی نظریات اس ستنے کا جو ہمیں سامنا ہے تو یہ نئے نئے باطل عقائد اور باطل خیالات سامنے آ رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر ایسی جدت اور تازگی رکھی ہے کہ آج جتنے بھی باطل خیالات سامنے آ رہے ہیں ان کا علاج بھی قرآن کریم ہے ان کو جڑ سے اکھھیڑنے کے لیے بھی ہم قرآن کریم ہی کو پیش کریں گے اور قرآن کریم ہی کو پھیلائیں گے اور قرآن کریم ہی کو سمجھائیں گے اسی طریقے سے جو برے اعمال ہیں یہ بھی ہر دور میں بدلتے ہیں نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں بہت سے برے اعمال ایسے ہیں کہ کل تک ان کا تصور بھی نہیں تھا آج ان کی نئی نئی شکلیں اگرچہ بنیادی طور پر تو وہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کے ظاہری نقشے ان کی ظاہری شکلیں اور ظاہری صورتیں وہ نئی نہیں, نہیں ہیں لیکن یہ جو نئے برے اعمال ہیں اعمال فاصدہ ہیں ان کا علاج بھی قرآن کریم ہی ہے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نزول کے یہ تین مقصد ہیں ان کو ذہن میں بٹھا لیجیے گا اور ہم اسی نقطۂ نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تہذیب نفوس البشر اور دمغ العقائد الباطلہ اور نفی المال فاسدہ اب اس اعت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ جس انسان کو اللہ نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اللہ کا نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا اللہ نے تو اس پر اتنا احسان کیا اس کو نبت کے منصب پر فائز کیا اس کو علم عطا کیا اس کو حکمت عطا کی اس کو کتاب عطا کی اور وہ پھر اللہ سے باغی ہو کر اللہ کے بندوں سے کہے کہ تم اللہ کی بندگی کی بجائے میری بندگی شروع کر دو تو اللہ کا نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا اب یہ خیالات اور نظریات تھے بعض لوگوں کے اندر عیسائیوں کے اندر خاص طور پر اور بعض یہود کے اندر اور دوسری قوموں کے اندر کہ انہوں نے انبیاء اکرام کے رام علی مسلاق اسلام کو کھدائی کے منصب پر بٹھا دیا ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی ان کی عبادت ان کو وہی درجہ جو اللہ کا درجہ ہے حضرت عیسائی علیہ اصلاح اسلام کو خدا یا خدائی کا حصہ یا خدا کا بیٹا جو بھی کہلے یوں کہنے لگے اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطے پیدا کر دیے کہ کوئی بندہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا بلکہ پہلے ان واسطوں تک پہنچنا ضروری ہے پھر ہم اللہ تک پہنچیں گے پہلے ان واسطوں کو خوش کیا جائے اور پھر اللہ خوش ہوگا یہ واسطے کا عقیدہ انہوں نے ایسا بنا لیا کہ بعض مذہبی پیشوا مغفرت بخشش اور جنت کے پروانے بیچتے تھے عیسائیوں کی تاریخ میں ایسا ہے کہ ان کے مذہبی رہنما جنت اور مغفرت کے پروانے بیچا کرتے تھے اور ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا تھا کہ اس وقت تک اللہ خوش نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں خوش نہ کیا جائے اور ہمیں خوش کر دیا جائے تو جنت مل جائے گی اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا جب تک کہ ہمارا واسطہ بیچ میں نہیں رکھو گے لیکن قرآن پاک نے اس کی نفی کر دی قرآن نے کہا نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ تک اپنی دعا پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں معیزہ صح کا عبادی انی تو قریب متدائی ازادی بولی فرما دیا کہ جو کوئی جہاں کہی اور جس زبان میں مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں جو کوئی ہو جہاں کہی ہو اور جس زبان میں پکارے اور جس وقت پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں واسطوں کی ضرورت نہیں دیکھیے ایک ہے دین کو سمجھنے کے لیے یہ الگ بات ہے ہم استاد کا واسطہ تلاش کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے امام کا واسطہ تلاش کرتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ تک تمہاری دعا نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرا واسطہ نہ ہو ڈبلو تو یہ نظریہ غلط ہے تو قرآن نے اس کی تردید کر دی اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ والا اور کوئی نبی اور کوئی ولی اللہ انسانوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو اللہ کے بندے بننے کی بجائے میرے بندے بن جاؤ یہ اس آیت کریمہ میں کہا گیا ویسے اس ایت کریمہ کے شان نزول میں دو واقعے یا دو باتیں نقل کی گئی ہیں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفت جب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد اطرید ان نعبدک کما تعبد النسارا عیسا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی عبادت کریں جیسا کہ نصارہ عیسا کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں تو گویا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو ایمان کا مطلب یہ سمجھا کہ تم میری عبادت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت کرو اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ایک واقعہ تو یہ نقل کیا گیا تفسیروں کے اندر دوسرا واقعہ یہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص نے ارض کیا یا رسول اللہ نسلم علیک کما یو سلیم بعض ہم آپ کو ایسی سلام کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم اور آپ کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم حالانکہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے تو آپ کے لیے تو صرف سلام کافی نہیں ہے افلا کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یہ عرض صرف سلام کرنا یہ آپ کی عظمت کے لیے اور آپ کے منا... آپ کے مقام کے مناسب کافی نہیں ہے تو سجدے کی ہمیں اجازت دی جائے یہ سجدے کی جو اجازت مانگ رہے تھے تو اس لیے بھی کہ جو ہم اثر اقوام تھی ان کی ہاں اپنے وڈیروں کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا بادشاہوں کے سامنے جھکا کرتے تھے اور سر پیکا کرتے تھے تو اس لیے انہیں عرض کیا کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو سجدے کے زیادہ حقدار ہیں تو آقا نے فرمایا لا نہیں میں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلاکن اکریم نبی یقم بس تم اپنے نبی کی عزت کرو اپنے نبی کا احترام کرو و عرف الحق لِأَهْلِهِ اور حق والوں کا حق پہچانو انگی أَن اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کے سامنے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا نہ کسی ولی کے سامنے نہ قطب ابڈال کے سامنے نہ پیر اور شیخ کے سامنے نہ استاذ اور مربی اور محسن کے سامنے کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں نہ زندگی میں جائز نہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے آج ہمارے جو بعض اختلافات ہیں ان کی وجہ سے بعض لوگوں کو چھٹی مل گئی کہ وہ متفق علیہ مسائل کو بھی مختلف فی مسائل کے طور پر پیش کرتے ہیں اب سیدہ کرنے کی قبروں کو انسانوں کو ولیوں کو پیروں کو کسی فرقے میں بھی اجازت نہیں ہے کسی فرقے میں بھی مسلمانوں کے کسی فرقے میں بھی جائز نہیں ہے ہر کوئی اس کو شر کہتا ہے لیکن بعض لوگ اس مسئلے کو یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے گویا کہ جو متشدد قسم کے لوگ ہیں جو وہابی ہیں اور جو فلاں ہیں اور فلاں ہیں وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور باقی فلاں اور فلاں وہ تو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی فرقے کے نزدیک بھی قبروں کے سامنے درگاہوں کے سامنے درختوں کے سامنے اور بشائق کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سجدہ کرنا تو الگ بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں عبادت کی ہر وہ ہے اور صورت جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اختیار کرنا جائز نہیں ہے بعض لوگ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں سر بالکل جھکایا ہوتا رکوع کی حالت میں اور ایسے ہاتھ باندھتے ہیں بائیں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر جیسے نماز کی حیات ہوتی ہے یہ حیات اختیار کرتے ہیں اور اتنا جھک جاتے ہیں جیسے رکوع کی حالت ہو اس لیے کہ رکو کہتے ہیں ان کو جھکنے کو تو رکوع کے انداز میں جھک جاتے ہیں اور قیام کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ حس اختیار کرنا بھی مشائخ اور اساتذہ کے سامنے جائز نہیں ہے ادب اپنی جگہ پر احترام اپنی جگہ پر لیکن ادب کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ اس میں شرک کی صورت پیدا ہو جائے اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گنا وہ شرک ہے اللہ نے خود فرمایا ان شرکن لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کہتے ہیں میں سارے گنا معاف کر سکتا ہوں گناگاروں کو لیکن شرک کا گنا کسی کو معاف نہیں کروں گا ان اللہ ما یغ فقد کلیم ہی بعیدا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس گنا کو چاہے معاف کر دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ان اللہ یکر عیوشر کبھی ہی وہ یغفر فقد شاہ فقطرا عظیما یہاں دوسرے انداز میں فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گنا اپنی طرف سے کر دیا اور حضرت لقمان نے فرمایا تھا بیٹا کبھی شرک نہیں کرنا کبھی شرک نہیں کرنا لا شرک باللہ شرک نہیں کرنا اس لیے کہ اگر شرک ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ اس کو لے آئے گا یا بنیا ان تک حدبت فتکنفی او اوفی سما او اوفل الارض یا تبیح اللہ ان اللہ لطیف الخبیر میرے بیٹے اگر شرک چٹان کے اندر ہو آسمان کے اندر ہو زمین کے اندر ہو اللہ اس کو لے آئے گا اس لیے کہ اللہ باریک بین ہے اور اللہ خبر رکھنے والا ہے حالانکہ چٹان کے اندر شرک کیا ہوگا آسمان کے اندر شرک کیا ہوگا لیکن مبالغتا یہ بات فرمائی کہ شرک کہاں بھی ہو اللہ اس کو لے آئے گا تو بھائی شرک کبھی نہ کیا جائے شرک ناقابل معافی جرم ہے ادب کی ایک حد ہونی چاہیے ادب کی ایک حد ہو اس حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور اللہ کے بندوں کی تعریف اتنی نہ کی جائے کہ ان کو خدا سے جا ملایا جائے نہ پیر کی نہ استاد کی نہ ولی کی نہ نبی کی، کسی کی اتنی تعریف اور تعظیم نہ ہو کہ خدا اور بندے کا فرق ہی مٹ جائے سارے انبیاء کے رام علیہ السلام توحید کی تعلیم کے لیے آئے اور سارے اولیا وہ توحید کی تعلیم کے لیے آئے کوئی ولی ہو نہیں سکتا توحید کے بغیر ہو نہیں سکتا توحید کے بغیر اور ہر ولی سب سے پہلے جو تعلیم دے گا وہ توحید کی تعلیم دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں اور پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے پہلے نفی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں اور زیادہ جھگڑے جو مشرکوں کے ہوئے انبیاء کے ساتھ وہ اسی پر لا الہ پر اللہ پر جھگڑے نہیں ہوئے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے سوا اوروں کو بھی مانتے تھے تو یہ جو عبادت ہے جسمانی عبادت اس کا بھی کوئی انداز غیر اللہ کے لیے اختیار نہ کیا جائے اس طریقے سے قولی عبادت مالی عبادت وہ بھی اللہ کے لیے ہے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں قولی عبادت اللہ کے لیے بدنی عبادت اللہ کے لیے مالی عبادت اللہ کے لیے دعا اللہ سے امیدیں اللہ سے رونا گڑگڑانا اللہ کے سامنے نظر نیاز صدقہ خیرات یہ اللہ کے لیے رکو سجدہ قیام یہ اللہ کے لیے بلکہ اگر کوئی عمل کیا تو جائے اللہ کے لیے مگر اس میں کچھ غیر اللہ کی رضا بھی پیش نظر ہو غیر اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے جس کو ریا کہا گیا دکھاوا کہا گیا ریا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفی شرک قرار دیا پوشیدہ شرک بعض اوقات اتنا باریک ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا دکھائی نہیں دیتا علم میں نہیں آتا ہوتا شرک ہے اس وقت ہم سب الحمدللہ اللہ پاک اللہ کلاک شکر ہے جن کو قربانی کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں مگر قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا کا جذبہ پیش نظر رہنا چاہیے مجھے تو حقیقت میں اضحب خوشی ہوتی ہے میں اتفاق سے گزرتا بھی ہوں منڈی کے پاس سے تو دیکھتا ہوں کس طریقے سے لوگ ذوق شوق سے قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور لے کر آتے ہیں لیکن بسا اوقات شیطان ان کے اس قدر پاکیزہ اور قیمتی جذبے کے اندر ریا اور دکھاوے کی ملاوٹ کر دیتا ہے اب خوش ہو رہے لوگ کیا کہیں گے بہت اچھا جانور ہے اب اگر لوگوں کی تعریف پیش نظر نہ ہوتی تو شاید سستا جانور خرید لیتا لیکن لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی زبان سے تعریف سننے کے لیے اور محلے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے آلہ سے آلہ اور قیمتی سے قیمتی جانور خرید رہا ہے اگر یہ سب کچھ ہوتا مگر اللہ کے لیے ہوتا تو اس جانور کا خون بھی تولا جاتا اس کے بال بھی تولے جاتے اس کی ایک ایک چیز تولی جاتی ایک ایک بال کے بدلے میں نے کیا لیکن جب دکھاوا آ گیا تو اب عمل باطل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے لوگوں جس کسی نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ جائے اور ان سے ثواب طلب کرے جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے وہ عمل کیا تھا جائے ان سے ثواب مانگے ان سے بدلہ مانگے جن کے لیے اس نے عمل کیا تھا سل اگن شرکا شرک اس لیے کہ اللہ پاک شرک سے سارے شریکوں سے زیادہ غنی ہے اور شرک سے اللہ پاک بے ہے تو لہذا اگر کوئی عمل کے اندر غیر اللہ کی رضا کو بھی شامل کر لے اور ریا اس کے اندر آ جائے تو عمل کے باطل ہونے کا اندیشہ ہے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا کو پیشے نظر رکھیں امام الماہدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی یاد میں قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے ان سے اللہ نے کہا تھا کل آفرما دیے اِنَّ صلاتي ونسكي رب میری نماز بھی اللہ کے لیے میری قربانی بھی اللہ کے لیے میرا حج بھی اللہ کے لیے, میرا مرنہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار تو فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور ایسا مناسب بھی نہیں کہ اللہ نے کسی بندے کو کسی انسان کو کتاب حکمت اور نبت عطا کی ہو اور پھر وہ انسانوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو میرے بندے بن جاؤ بلکہ اللہ کا نبی تو یہ کہے گا کہ تم سب رب والے بن جاؤ تم سب رب کے بن جاؤ بیما کن تم تو المون الکتاب تَدْرُسُونَ بیما اس طرح سے کہ تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور کتاب پڑھتے بھی ہو یعنی شرک سے تو ہر ایک کو بچنا چاہیے لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو کتاب پڑھاتے بھی ہیں اور جو کتاب پڑھتے بھی ہیں